پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے پھر یکا یک وہ باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو فرشتیں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور وہ ٹھکتے مطلب اکتاتے ہیں يُسبحون اللیل والنہار لا يفترون وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں سست نہیں پڑھتے امت شیرون کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیں گے جو مردوں کو زندہ کر دیں گے لو رب العرش عمّا اگر ان دونوں مطلب زمین و آسمان میں اللہ کی سوا اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ ہو جاتے چنانچہ اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرق بیان کرتے ہیں لا عمّا وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا جب کہ ان لوگوں سے بعض پرست کی جائے گی کیا انہوں نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ یہ توحیدی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے یہ توحید ہی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے لہٰذا وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی جو مارکا آرائی اور خیر اور شر کے درمیان جو تصادم ہے اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں جس سے شر باطل اور جھوٹ کا کچومر نکل جاتا ہے اور وہ چشم زدن اور وہ چشم زدن میں نابود ہو جاتا ہے دم غن سر کی ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے زہقہ کے معنی ختم یا ہلاک و تلف ہو جانے کے ہیں پھر یعنی رب کی طرف تم جو بے سر پا باتیں منسوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو مثلا یہ کائنات ایک کھیل ہے ایک کھلنڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے کیونکہ اسے کھیل تماشا سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو اختیار کرنے میں کوئی تعمل اور خوف محسوس نہیں کرتے جس کا نتیجہ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہی ہے پھر سب اسی کی ملک اور اسی کے غلام ہیں پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا اور کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے مملوکین اور غلاموں میں سے بعض کو بیٹا اور بعض کو بیوی کس طرح بنا سکتا ہے پھر اس سے مراد فرشتے ہیں وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں ان الفاظ سے ان کا شرف و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشرقین کا عقیدہ ہے پھر استفا انکاری ہے یعنی نہیں کر سکتے پھر وہ ان کو جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں پھر یعنی اگر واقعی آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہوتی دو کا ارادہ وشعور اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظم کائنات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفرینش سے بغیر کسی ادنہ توقف کے قائم چلا آ رہا ہے کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکراتا دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالفت مخالف سمت میں دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالف سمت میں استعمال ہوتے جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا ارادہ و مشیت کار فرما ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے حکم پر ہوتا ہے اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں پھر وہ ذکر ذکر معیا سے قرآن اور دوسرے ذکر سے سابقہ کتب آسمانی مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوحیت اور عبوبیت کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ مشرقین اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور بدستور اس توحید سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو الرَّحْمَنُ سُبْحَانَهُ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن اتضوا وهم من خشيته مشفقون وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا اور وہ اس کی اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں جہن کن جز وال اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کی سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم اس بات کا بدلہ جہنم دیں گے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں <تصفح> کیا کافروں نے نہیں دیکھا غور کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے وَجَعَلَّا فِي الْأَضْدِ رَوَاسِيَا تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلَّا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَ لَعَلَّهُمْ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی تمام پیغمبر بھی یہی توحید کا پیغام لے کر آئے پھر اس میں مشرقین کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے فرمایا کہ وہ بیٹیاں نہیں اس کی اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرما بردار ہیں علاوہ زیں بیٹے بیٹیوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیری میں ضعف و عزم کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس وقت اولاد سہارا بن جاتی ہے اسی لیے اولاد کو آسائے پیری سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن بڑھاپا ضعف و عزم ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے اس لیے اسے اولاد کی یا کسی بھی سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس امر کی سراہد کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے پھر اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے صحیح حدیث سے بھی صحیح حدیث سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے یا تائید ہوتی ہے لیکن یہ سفارش انہیں کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنے فرما نافرمان فرمان بندوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی سفارش اپنے نافرمان بندوں کے لیے نہیں صرف گناہ گار مگر فرما بردار بندوں یعنی اہل ایمان و توحید ہی کے لیے پسند فرمائے گا پھر یعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی جہنم میں پھینک دیں گے یہ شرطیہ کلام ہے جس کا وقوع ضروری نہیں مقصد شرک کی تردید اور توحید کا اس بات ہے جیسے ظخر فتمر 81 کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گا لئن شرکت سورہ زمر ظمر نمبر 65 اے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل برباد ہو جائیں گے یہ سب مشروط ہیں جن کا وقوع غیر ضروری ہے پھر اس سے رویت آئینی نہیں رویت قلبی مراد ہے یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا یا انہوں نے جانا نہیں پھر رت کے معنی بند کے اور فتقن کے معنی پھاڑنے مطلب کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں یعنی آسمان و زمین ابتدائے عمر میں باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا آسمانوں کو اوپر کر دیا اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا پھر اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے تب بھی واضح ہے کہ اس سے روحیدگی ہوتی اور ہر زی روح کو حیات نو ملتی ہے اور اگر مراد نطفہ ہے اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کا باعث وہ قطر آب ہے جو نر کی سلب سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے پھر یعنی اگر زمین اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی ہوتی رہتی جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈاون ڈول ہونے سے محفوظ کر دیا ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر دیا پھر اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہے یعنی زمین میں کشادہ راستے بنا دیے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیے جس سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا جانا آسان ہو گیا یہ تدون کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مسالح و مفادات حاصل کر سکیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السماء سقفاً محفوظاً وهم عن معرضون اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نفس الموت بالشر ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں اور آخر کار تمہیں ہمارے ہی طرف پلٹنا ہے اِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَهُمَّ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مزاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر مطلب اہانت سے کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا انسان جلد بازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ تو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو تم سعودی اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوْحِينَ لَا يَكُفْرُونَ عَن جُوهِهِمُ النَّرَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف صقف محفوظہ محفوظ چھت محفوظ چھت جس طرح خیمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے یہ اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے ورنہ آسمان زمین پر گر پڑے تو زمین کا سارا نظام تہ و بالا ہو سکتا ہے یا شیاطین سے محفوظ جیسے فرمایا محفقی قو سورہ حجر آیت نمبر سترہ ہم نے ان آسمانوں کی ہر شیطان مردود سے حفاظت کی پھر یعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات کی نشانی بنایا تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جا سکے جو انسان کی اہم ضروریات میں سے ہے جس طرح پیرا کے سطح آپ پر تیرتا ہے اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر تیرتے یعنی رما دما رہتے ہیں پھر یہ کفار کے جواب میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے اور اس اصول سے یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسثنا نہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہیر ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی ہے لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے اس سے سرم پرستوں کے بھی تردید ہو گئی جو دیوتاؤں کی اور انبیاء و اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر نہیں حاجت روا اور اسی بنیاد پر نہیں حاجت روا اور مشکل كشا سمجھتے ہیں یہاں یہ درست نہیں ہو یہ کہنا سامعین کرام یوں درست ہوگا کہ اس سے سرم پرستوں کی بھی تردید ہو گئی جو دیوتاؤں کی اور انبیاء و اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر انہیں حاجت روا نہ کہ کہیں کہ اسی بنیاد پر نہیں حاجت روا اور اسی بنیاد پر انہیں حاجت روا اور مشکل كسا سمجھتے ہیں فن اعودبل وسنح پھر یعنی کبھی مصائب و آرام سے دوچار کر کے اور کبھی دنیا کے وسائل فرامان سے بہرا ور كر کبھی صحت و فراخی کے ذریعے سے اور کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے سے کبھی تنگری دے کر اور کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون شکر اور صبر رضائے الہی کا اور کفران نعمت اور ناصبری غذبِ الٰی کا موجب ہے پھر وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دیں گے اول و ذکر لوگوں کے لیے بھلائی اور دوسروں کے لیے برائی سر زلزلہ آیتمبر سات اور آٹھ اس کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء و مذاق اڑاتے ہیں جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا <رَسُولًا> سورہ فرقان آیتمبر 41 جب اے پیغمبر یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا كر بھیجا ہے کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا كر بھیجا ہے پھر یہ کفار کے مطالبے عذاب کے جواب میں ہیں کہ چونکہ انسان کی فطرت میں اجلت اور جلد بازی ہے اس لیے وہ پیغمبر سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ کر ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے اللہ نے فرمایا جلدی مت کرو میں ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل و براہین بھی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اس کا جواب محظوف ہے یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقینا جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ردها بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی وہ ان کے ہوش کھو دے گی پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی اور اے نبی بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے استحزا کیا گیا پھر جن لوگوں نے ان رسولوں سے تمسخر کیا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہہ کہ دیجیے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہوں وہ تو خود اپنی جانوں کی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ وہ ہم ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہیں بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر مدت مطلب مدت عمر لمبی ہو گئی کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں مطلب کفر سمٹ رہا ہے کیا پھر بھی وہی وہ غالب آنے والے ہیں قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون کہہ دیجیے بس میں تو تمہیں وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں اور بہرا اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں ولی تم نیا اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی انہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں پھر کہ وہ توبہ و اعتذار کا اہتمام کر لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرقین کے استحضاء اور تہذیب سے بد دل نہ ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا بالآخر وہی عذاب ان پر الٹ پڑا یعنی اس نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ استضاء اڑایا کرتے تھے اور جس کا وقوع ان کے نزدیک مستبعد تھا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وہ نے قذبت و اسلوم من قبرك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا سورہ نام ایت نمبر 34 ات سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے پس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئیں صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفوار و مشرقین کے لیے اس میں تحدید وعید بھی ہے پھر یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے اس عذاب سے دن اور رات میں تمہاری کون حفاظت کرتا ہے کیا اللہ کے کی سوا بھی کوئی اور ہے جو عذابِ الٰی سے تمہاری حفاظت کر سکے پھر اس کے معنی ہیں والم یو جارون امن ادابین نہ وہ ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہیں یعنی وہ خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہیں پھر ان کی طرف سے ان کی مدد کیا ہونی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہیں پھر یعنی ان کی یا ان کے آبا اجداد کی زندگیاں اگر عیش اور راحت میں گزر گئیں تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح رستے پر ہیں اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہوگا نہیں بلکہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے اس سے کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے پھر یعنی عرض کفر بتدریج گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسط پذیر ہے کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں پھر یعنی کیا وہ کفر یعنی کیا وہ کافر کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں استفامی کاری ہے یعنی وہ غالب نہیں مغلوب ہیں فاتح نہیں مفتوح ہیں معزز و سرفراز نہیں ذلت و خوارین کا مقدر ہے پھر یعنی وہی قرآن و سنت سنا کر انہیں واضح و نصیحت کر رہا ہوں اور یہی میری ذمہ داری اور منصب ہے لیکن جن لوگوں کہ کانوں کو اللہ نے حق کے سننے سے بہرا کر دیا آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور دنوں پر مور لگا دی ان پر اس قرآن کا اور واض و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا پھر یعنی عذاب کا ایک ہلکا سا جھپٹا اور تھوڑا حصہ بھی پہنچے گا تو پکار اٹھیں گے اور اعتراف ظلم کرنے لگ جائیں گے صلی اللہ علیہ نبینا محمد آرہ و صحبہ اجمعین